الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفین شاہ بات الراء باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کچھ باقی سلام کرتے ہیں سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر 509 سو نو ایک ہے ہمارے سلزین آباد پانچ سو نوزاو شریف کا شروع سے لیکن آبی کی درست کی تعداد ہے اور ایک سو اکاون اوراد فتح سے ملک الجبار اوراد فتح کا درس نمبر ایک سو ہے اور اس میں ہمارا جو ہے اوراد فتح کیسے اول ملک الجبار کیسے میں ہے اس میں آپ لوگوں کو بتائے تو کچھ جو ہے فورٹی اے لا لا ہے ان میں اڑالی کرپچاس ان میں سا اڑتالیس سو میں ہمارے بعد اس کے زیلی جو ہے دعا پیراگراف پندرہ سولہ ان میں پیرگراف نمبر چھ چھ اسے لالہ نمبر صلی اللہ کے ذیل میں ہیں کل کو جو ہے علام عالام المات ولام ولی حوضل جد من کل کلجت اس مقدس دعا کی توجہ ہو گئی تھی آپ اس کے بعد آج کے درس میں جو دعایہ جملہ ہے وہ یہ ہے پیراگراف نمبر چھ ہے اور لا لالمب اڑتالیس کے ذیل میں سبحانہ ربیل علی ال آل یہ مقدس دعا سبحانہ ربیل علی ال آل وہاب عاشد میں اس مقدس دعا یہ پیراگراف کی توجہ جی اس کو تین دفعہ پڑھنے کو حکم دیا امیر کبیر علیہ رحمٰن نے اس مقدس دعا کو تین دفعہ پڑھے تو سبحانہ لمبا کثرت سے پہلے میں گزرا ابھی بھی آئے گا سبحان جو ہے اس کا فرماتی ہے اس کا معنی تسبیح کے معنی میں سبحان جو ہے یہ علم ہے اس کو جو ہے علم بلمانہ بولتے ہیں علم ہے اور کس کے لیے تسبیح کے لیے مطلب کہ سے مرا تنجیح یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک و پاک حزہ قرار دینا سبحان کا معنی ہے سبحان اللہ یعنی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے سبحان اللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی اے و نقص سے کمزوریوں سے ان نسبتوں سے جو مشکل مقال اللہ کی طرف دیتے تھے جیسے اللہ کے لیے بیٹے قرار دینا بیٹیاں قرار دینا شہر قرار دینا ان تمام یو سے میں اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکیزہ قرار دیتا ہوں اور مشکل مقاع سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے اس کو ناممکن سمجھتے تھے قدرت لائے کے منافی سمجھتے تھے سبحان کے معنی میں یہ بھی آتا اللہ تعالیٰ ہاں پاک منظر ہر قسم اے بنس ہے یعنی اللّہ تعالیٰ اللہ کو لیش قدیر ہے اسے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کتاب مختار الصحا میں اس مبارک لفظ سبحان کے توجہ یہ کیا ہے سبحان اللہ مانا و عطنزی یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکزا قرار دینا سبحان اللہ نے اللہ کی ذات پاک و پاکہ ہے اس کو سبحانہ کے نون پر زبر پڑھتے ہیں ہمیشہ سبحانہ ربی العلّہ سبحانہ رب العظیم تو یہ مجدر کی بنیاد پر مفول محفل ملق ہے فیل کھیل کھیل معصوف کے لیے تو گویا کہ جملے کو سر فیل کو نکالیں تو یہاں محتار سہانہ لغت بارویں لغت ہے مشہور قدیمی فرماتے ہیں پھر سبحان اللہ کا معنی گویا کہ آپ نے یوں کہا ہے عبر اللہ منسوبن من منسو اللہ براتن یعنی سبحان اللہ کا معنی یہ بن جائے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایک و سے پاک و قرار دینا یعنی اے اللہ میں تجھے ہر قسم کی اے و نقص سے پاک و پاکیزہ سمجھتا ہوں قرار دیتا ہوں اور تیری ذات ہر قسم کی سو سے برا پاک اے و نقص سے کمزوریوں سے پاک و پاکیزہ ہے یہ مان اور جو نصفت ہے وہ مسدر یعنی مفر الملخ ہونے کی بنا پر ہے ہاں گویا کہ آپ نے یوں کا میں اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کی سو یعنی برائی و اے و نقص دور جو ہے دور پ پاک و پ پاک دیتا ہوں پھر یہ سبح کا یہ معنی بن جائے گا جو اس عربی المحتار سہا کے معنیٰ میں تھے سبحانہ میں اللہ تعالی کو ہر قسم کے اے و نقش سے پاک و پاکزا کرار دیتا ہوں مطلب میں قرار دیتا ہوں ہم کون ہوتا ہے اللہ کے پاک کرار دینا ملاج یعنی کہ اللہ میں تُس کو تو پاک و پاکزا ہے یعنی میرا عقیدات تیرے پاک پاکذات کے بارے میں یہ کہ تو ایسا عظیم ذات ہے جو ہر قسم کے اے و نقش سے پاک و پاکزہ ہے تیری کسی بھی قسم کے اے و نقش کو کمزوریوں کو ذوق ناتوانی کو ہاں جی اللہ کی ذات اقدس کے کنار بھی نہیں پھٹک سکتا اس میں ہونا تو شور اور کنار بھی نہیں پھٹک سکتا عربی زبان میں جب بولتے ہیں سب بہا تصبیہ جو ہے المنجلغد میں لکھا ہے سب بہا تسبِ اور نماز پڑھنا سب بہا یعنی سبحان اللہ کہنا سب بہا تصبیہ یعنی خدا کی پاکی بہن کہنا سبحان اللہ کہتے ہیں یہ مزدر میں صبر میں السان الرمانی میں اللہ تعالیٰ کو اوب نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں مطلب میں اللہ کی اللہ تعالی کو اوب سے پاکی بیان کرتا ہوں سب بات بین سبحان من المنج میں یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اے بنقد سے پاک و منظہ قرار دیتا ہوں وہ اردو سالت وضیف المنجد کی عبارت یہ تھی کہ سبحان اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو ایوب نقائش سے پاکب میں اللہ تعالیٰ کی ہیں منجد میں تو تواک ہی بھی نہیں لکھا ہوا ہے ہاں یہ جن لگے میں اللہ تعالیٰ ایوب و نقائش سے پاکیب بنانا تو ویسے تو کی آنی چاہیے برات کے لحاظ سے ہاں جی میں اللہ تعالیٰ کو لیکن اس کو میں نے چونکہ عبارت اتنا واضح نہیں تھا المنجد اردو کی تو میں نے اس کو صحیح توضیح دیا یعنی سبحان اللہ کا منع میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی اے بنق سے پاک و منظہ قرار دیتا ہوں تو سبحان اللہ کا یہ معنیٰ المنجد لغت کے حوالے سے بھی تو سبحانات کا تو معنی تو ہوگی ہاں جی جب بھی آپ سبحانہ پڑھیں گے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہر قسم کی عیب و نقل کو پاک و پاکہ قرار دینا تو اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ کوئی شریک ہے ہاں جی؟ اور وہ ہر قسم کی ای و نقص جو انسان تصور کر سکتے ہیں اور وہ ایف ان سب سے اللہ کی ذات پاک پاک و پاکزا اور منزہ ہے وہ بھی بادشاہ ہے وہ سراپا پاکی اس ذات اقدس سبحان اب آگے رب العلی اعلی ہے رب ربی رب یا رب جو ہے الگ ہے یا متقلنگ تر اضافہ ہے میرے کے معنی میں ربی رب پھر رب ہے پھر آگے یا پلس ہوا ہے تو یا سے می ملات میں مولاتے رب ربی یعنی کیا ملات ہے سبحان ربی یعنی میرا مالک رب کے بہت سے معنی ہیں ایک مالک کے معنی تو ربی رب یعنی میرا مالک میرا پالنے والا میرا آقا پروان نگار میری تربیت کرنے والا یہ سارے معنی لفظ رب کے معنی میں ہیں ہاں جی تو رب کے معنی مالک بھی ہے پالنے والا بھی ہے آقا پرودگار کے معنی بھی ہے تربیت کرنے والے کے معنی میں تربیت کے معنی کہ ہر موجود کا اللہ نے جس مقصد کے لیے خلق کیا اس کو شروع سے لے کر سٹیپ بائے اسٹپ ایسا ایسا منزل مقصود تہنچانے والے سلام سے اعلیٰ منزل تک پہنچانا یہ مدد ہے العلی فائل ان کے وزن پر صفت مشبہ ہے ہاں جی اصفان رب العلی فائل ان کے صفت مشبہ یا مبالغہ دونوں احتمال ہے. کے کا اہتمام ہے العلی فائل صفت مشبہ کا اہتمال بھی ہے مبالغہ کا اہتمال بھی ہے چونکہ فائل الماشرہ کے آز مادے اور لوگوں سے بلندی بلند مرتبہ کے معنی میں. تو عالین عربی زبان میں آتا ہے بلند اونچا زبردست اور بہت خوب بالکل ٹھیک ان معنی میں آیا تو اعلیٰ اس میں تفضیل ہے اسی مادہ الوح سے ہاں جی تو سبحانہ ربی العلیٰ دونوں نے آیا تو زبردست بلند اور مرتبہ والی ذات بہت بلند مرتبہ والی ذات سب سے زیادہ بلند مرتبہ والی ذات پھر یہ معنی بن جائے گا اعلیٰ زیادہ بلند بہت بلند بلند بلن تر جا و بلند یہ سارے معنی القام سلجدید نامی عربی لغت میں لکھا تو سبحانہ ربی العلی آل الفیل وہاب کا لباس ہے اللہ کا لباس مبالغۂ کا سغا ہے اور فیل و ہوابہ حب سے ہے جی اس کے معنی دینا ہے حو کرنا یہ معنی وہ ہاب دینا حو کرن القاب القاب سے جدید میں اس کے یہ معنی کیا ہے وہاب فیل واب سے دینا حو کرنا لیکن خود وہ مبالغ کا سوا ہے تو لہٰذا بہت ہیوا کرنے والا یعنی بہت عطا کرنے والا بہت زیادہ دینے والا یہ معنی البتہ بنداخی نے لکھت میں نے اشراک لکھے تو اب ترجمہ جو اس مبارک دعاقع یہ ہوگا سبحان ربیل علیحا علی کا کہ میرا رب پاک ہے بہت بلند نہت شان بڑی بخشش والا ہے وہ آپ سے معنی مانے کہ میرا رب پاک ہے سہانا ربی علی آل و ہاب علیٰ بہت بلند اعلیٰ نہات عالی شہن و بڑی بخشش والا بڑا عطا کرنے والا یہ مان یہ ترجمہ جو عنص صابری صاحب نے کیا ہے دوسرا ترجمہ جو ہے سب سے سہانا ربی العلی العلیٰ کا ترجمہ سب سے زیادہ بلندی والا اور خوب ادا کرنے والا میرا رب سہانا پاک ہے یہ علام و بشمعروم نے ترجمہ کیا ہے اور جو تیسرا ترجمہ میرا رب پاک ہے سبحانہ کا ترجمہ پہلے کیا علامہ نے بعد میں کیا ہے بلند مرتبہ والا علیٰ اور خوب ادا کرنے والا وہ ہاں جی تو اس کے معنی کو مانا کہ یہ آغیر شیخ خورشید عالم صاحب کا تجمہ ہے اور بنداکھی کے دن میں جو ترجمہ ہے اس کا لفظی تجمے کے مطابق سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ہے سبحانہ رب بیل علیحاب میرا مالک واقع نہات پاک و پاکزہ یہ سبحانہ کا ربی عل کا تجمہ ہو گیا علیً بہت بلند نہات علیشن آل اعلیٰ کا تجمہ ہو گیا اور وہاب خوب ادا کرنے والا تو میری تجمہ میں چاروں لفظ کا تجمہ ہے باقیوں نے بامور کر کے کچھ الفاظ کے تجمے حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن میں نے چاروں الفاظ کا ترجمہ اس میں آیا ہے تو سبحان ربیل علی الحاب یعنی میرا مالک وہ آپ نہایت پاک و پاکز بہت بلند نہایت عالیشان اور خوب ادا کرنے والا ہے تو اس مقدس دعا کی جو ہے مخصوص ترجمہ ہے اس کی تھوڑی سی توضیع یہ ہے کہ سہانا ربی العلی العلیٰ ترجمے سے توضی بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو بلا شک شخو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وہ نقص ہے پاک اور منازاذات ہے وہی ہمارا رب واقا ومالک و مالک و, و اور تربیت کے تمام مراحل سے گزارنے گزار کرانے منزل مقصود تک پہنچانے والا وہی ذات اقدس ہے اور وہی ذات پاک شاہ مرتبہ ہر لحاظ سے نہایت بلند مرتبہ عالی شہن ذات ہے اور چونکہ وہ ذات غنی ملق ہے بین ملک ہے اور اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نیز پاک ذات جواد ملّ ہنسی ہے سخی بھی ہے لہذا بلا شک وہ وہاب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا مہربان ذات ہے لہذا زین غلامین دعاؤں کی معنی وخوم کو سمجھ کر اور ان پر پورا پورا اعتقاد کے ساتھ اگر ہم یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے قبول کریں گے اور ان کے فیوزات سے اللہ علامہ چوشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں ان دعاؤں کی معنی مفہوم کو سمجھ کریں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق توفیعتوں عامین رب العلم